الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله والتنظروا نفس ما قدمت لغتك وَأَهْلِيكُمْ نارا محترم حضرات آج کا خطبہ اولاد کی تربیت اور ان کی صحیح رہنمائی پر آیا ہوا ہے اس سلسلے میں چند اباتیں یہاں حضرات کے سامنے برکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد اور اپنے مہاتحتی کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے شر تحریم کی آیت میں نے تلاوت کیا یادین آمنو کو انفسکم و حلی کم نارا ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ ہر گو پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو فریضہ آیت کیا ہے نمبر ایک ہر کلما گو اپنے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائی خود بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے اور اپنی اولاد کو دھیل جہنم سے بچانا ضروری ہے یہ دو فرائض ہمارے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہیں بڑی مشہور حدیث نبی علیہ کر آپ شام رشا سنواتے ہیں کُلکم را ان و کل مشغول ان ارت رجل سر رو را ان ار اہلی بےک ہی وہ مشہور ان ارت ہی را تن سی اہلی بے کی وہی مسولت نبي نبی عہص الام طویل حدیث کلرائن و کل مسول میں بڑی کئی باتیں بیان کی ہیں جن کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے اللہ ساخ فرماتے ہیں کل فرجول وہ ارت ہی ہر مرد کو ہر صاحب خانہ کو اللہ تعالی نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اپنے اہل و عیال کا کہ اہل و ویال تمہاری دین پر ہے یا بے دینی پر ہے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیا یا نہیں کیا اولاد کس راستے پر جا رہی ہے وہ مشہور ان اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولاد کو سامنے کھڑا کر کے ماں باپ کو لائیں گے اور باپ سے پوچھیں گے تیری اولاد ہے تو نے ان کی کیا تعلیم کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مادا ادب وماذا المتہ اے میرے بنجے یہ تیری اولاد ہے ہم نے تجھے دیا تھا بتائی ان, ان کی تو نے کیا تعلیم کی? اور کیا اسلامی آداب ان کو سکھلایا ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے لاگے فرماتے ہیں جب یہ رہی مشورہ اور ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے گھر شوہر کے اہل ویاد اور شوہر کے بچوں بچوں کے ذمے دار بنایا ہے وہی مشورت اور رعیتہ جیسے باپ سے پوچھا جائے گا ویسے عورت ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا وہی یہ مشہور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے جو ہر ماں باپ کو قیامت کے دن ہے جس, ہے جس کا سامنا کرنا ہے دوستو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں نماز ہے تلاوت قرآن ہے جس طرح سے عوامل اور فرما بداری کو تربیت کرنی ہے ویسے ہی منکراد محرمات ناجائز چیزوں سے بچنے میں بھی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنی ہے کشوشن جو چیزیں محرمات جن پر اللہ تعالی نے جو پر حرام قرار دیا ہے ان میں ایک بڑی اہم چیز دوستوں حشیش اور مشکرات نش آور چیزیں ان تمام چیزوں سے اولاد کو بچانا اولاد کے دل و دماعت میں اس بات کو ڈھالنا کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے یہ نہایت نقصان دہ ہے یہ تمہارے خلا تمہارے گھر تمہاری زندگی تمہارے دوست تمہاری اپنی ذات کی ہلاکت کا باعث بنا کرتے ہیں اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر احساس نوایا ورا تب توم رحیم اے ایمان مانو کوئی ایسی حرکت نہ کرو کوئی ایسا کام نہ کرو کوئی ایسی چیز کھاؤ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کرو کھا کر کے پی کر کے جس سے تمہارا جس سے تمہاری ہراست ہو ان کوم رہیمہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے اس لیے ہر ایسی چیز کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق سے فرمائے اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد نشے چیزوں سے ان تمام تباہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم عم سب کو عمل کی أقول نصیب فرمائے اقو鲁 قولی حدا و استغفر الله لي ولکم وللشعر المسلمين الحمد لله وقفا و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم ده. اعلان کر دیا ہے کل لوگوں کل لوگوں اعلان کیا کل لو مشکرین حرامن کلیل ہو سکو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر نشہ آور چیز چاہے سونگنے سے تعلق رکھتی ہو کھانے سے تعلق رکھتی ہو پینے سے تعلق رکھتی ہو یا انجیکشن میں ڈال کر کے استعمال کرنے تعلق رکھتی ہو ہر وہ چیز جو تمہارے دماغ میں بتر پیدا کر کے اور جو تمہیں نشہ میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی چیز کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے آگے اللہ سن شاسن جس چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے اس کا ایک تنکا ایک شمشم ایک سرا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے حالانکہ تھوڑا سا استعمال کرو گے تو نشہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے جی, ایسی چیز جی, کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا ایک موقع پر ام امنی رضی اللہ ترانہ بیٹی جی ہی شاد فرمایا یقونوں سے ہی امتی تن میری امت پر تین آداب آئے گا ایک تو حسن سرگر آئے گا میری امت کو اللہ زمین بچا کر دے گا خون نمبر دو کتنے ہمارے امتوں کو اللہ تعالی بست کر دے گا ان کی شکل بگاڑ دے گا نمبر تین وقت کتنے میرے مسلمان امتی اوپر سے پمپاری میزائل پتھر ان تمام چیزوں کو برسا کر کے اللہ تعالی ان کو ہلاک کرے گا حضرت آشا سنہ گی با تیرے سے نکل گئی کہیں کہ یہاں رسول اللہ اہم اور چاہ فرما رہی ہیں وہ تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لائی لاہنے والے ہوں گے آر فرمایا شاہ کلما تو پڑھتے ہوں گے اسلام کا نام لیتے ہوں گے میرے امتی ہوں گے لیکن یہ تین آداب کے شکار ہوگی نہ بڑے آپ نے سمایا شاید فرمایا بجانے والی آپ ہو کو جائے کوئی بڑھتے کوئی تکلیف بنا کانے بجانے اور ڈاسروں کے نہیں ان کی ادا ہوگی نمبر دو علیحد رسول نشاد سنبھایا و طارت سنیما ہو جائے. نمبر تینایا وہ شرے الخب مجھ سے آبر چیزیں استعمال کرنے لگی ہو نمبر چار ہر لباس پہننے لگے دوستو اپنے ہاں کو بچاؤ اللہ تعالیٰ کا ہاں اللہ کے رسول برما شاعر کلبہ پڑھنے والے ہوں گے میرے ہوں گے لیکن یہ چار چیزیں حلال کرنے گے اور ہم تو کھلے کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر یا تو سلکڑا آئے گا یا اوپر سے اپنے پیگا جائے گا ان کو اور یا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے ارحان ہم میں سے جو بیمار ہوں شبائے کلیہ فرما اور خاص طور سے دوستوں نشے آب چیزوں سے بچاؤ اللہ کے رسول نے ایک جمرے میں امتوپیا میں نشتا کل کلشر ہر برائی ہر بے حیائی ہر بے شرمی ہر طرح کام کی کنجی اللہ تعالیٰ نے نشے آور چیزوں کو بنایا ہے الہٰ رحم ہم نے جو بیمار ہے فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے الحمد جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہے عیشدا شیخ خلیفہ اور ان کے آوار انسار کے حفاظت فرما جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ احمد اور ان کے ساتھیوں کو ان تمام حضرات کو ہر پہاڑ ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ و تعالیٰ بچا لے ان سے وہ کام لے جس میں تیزی رہنا امت کی بھلا قوم و وطن کی خیر ہو اور ہر ایسے چیز سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گدب آپ کی یہاں لکھی امت اور ملت کا نقصان قوم و اور ودن کا خسارا ہے آخر یہ چیز یاد رکھیے گا دوستوں کہ اگر کوئی ایسا انسان یہ نشہ استعمال کرتا ہوا یا بیچتا ہوا یا پیتا ہوا اگر کوئی نظر آتا ہے اور بعض نہیں آتا تو حکومت نے ایک نمبر دیا ہے اس نمبر پر رابطہ کریں نمبر ہے ایٹ ڈبل زیرو ڈبل ٹو اس پر اصطلاح دیں تاکہ آپ بڑی اس لمبا ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفکر سے فرما اکولوں کو ان نوڑوں کو ملا حساب کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائک کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے